السلام علی دلسلیم علی رسول اللہ علی خابقیا حبیب اللہ علی قیا نبی اللہ علی خابقیا نور الله مصنف عبد الرزاق جلدو صفحہ ایک سو بیالیس یہ حدیث پاک کی کتاب ہے حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چھبیس تھری ون ٹو سکس فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا اس نے جفا کی جفا کیا ہے وفا کی زد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک قبر جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا جنت کا باغ اس کے لیے جو اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہوگا اور جہنم کا گڑھا اس کے لیے جو نافرمانی کرے گا مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ بہت ثواب کا کام ہے اور اس کا فائدہ انشاءاللہ شاء وجل دنیا میں بھی ہوگا آخرت میں بھی ہوگا جی ہاں چنانچہ میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کی کتاب کا نام ہے اطرغیب والترہیب حدیث نمبر 23 23 تھری شاہِ خوشخصال محبوبِ ربِ ذوالجلال صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے اللہ پاک اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ پاک کی عبادت اور توحید میں مصروف رہتا ہے جب وہ بندہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے قبر میں تو جانا ہے نیک نے بد نے سب نے جانا ہے جب وہ بندہ کون سا بندہ جس نے مسلمان کے دل میں خوشی داخل کی تھی جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے کیا تو مجھے نہیں پہچانتا وہ کہتا ہے تو کون ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے میں وہ خوشی ہوں جسے نے فلاں کے دل میں داخل کیا تھا آج میں تیری وحشر میں تجھے انس پہنچاؤں گا یعنی کمپنی فراہم کروں گا سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رکھوں گا اور قیامت کے دن تیرے رب عز وجل کی بار میں سفارش کروں گا اور تجھے جنت میں تیرا ٹھکانہ دکھاؤں گا مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ثواب کا کام اور جب ہم ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس خوشی سے فرشتہ پیدا فرمائے گا اور جب یہ کرنے والا قبر میں جائے گا تو فرشتہ قبر میں آ کر وحشت میں اس کے لیے انسیت کا سامان کرے گا منکر نکیر نکیرین جب قبر میں آئیں گے منتہن فرشتے تو یہ فرشتہ اسے سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رکھے گا اور قیامت کے دن رب تبارک کو بتایا کی بارگاہ میں اس کی شفات کرے گا اور جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھائے گا تو مسلمانوں کو خوش کرنا چاہیے ایسی بات ایسا عمل جس سے مسلمان خوش ہو ہمیں ایسی ادائیں اپنانی چاہیں مگر چونکہ ہم مسلمان ہیں تو یہ اندر سنڈے کہ جو ہم کسی کے دل میں خوشی داخل کرنا چاہتے ہیں وہ ہو شریعت کے مطابق یعنی اللہ تعالی نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہو اب بچوں کی امی کہتی ہے کہ تو نے داڑھی رکھ لی تو کیا مولوی بن گیا تو اب اس کو خوش کرنے کے لیے داڑھی مڈا دے کبھی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنی ہے باپ یا ماں یا دوست یا کوئی عزیز کہے کہ تو نے داڑھی رکھ لی تو داڑھی مڈا کر ہمارے دل میں خوشی داخل کر تو اس موقع پر اس کو خوش نہیں کریں گے اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ ان کو راضی کیا جائے اب کوئی دوست کہتا ہے کہ تو مدنی ماحول چھوڑ دے میرے دل کو خوش کر دے تو اس کو خوش تھوڑی کرنا ہے کوئی استخر اللہ برا دوست کہتا ہے کہ تُو چرس کا سٹا لگا تو شراب کا گھونٹ پی تو اس کو خوش تھوڑی کرنا ہے خوشی داخل کرنی ہے شریعت کے مطابق باپ کو خوش کریں ماں کو خوش کریں دوستوں کو خوش کریں مسلمانوں کو خوش کریں مگر جائز طریقے سے کس कس طرح کسی کو آپ پانی پلا دیں خوش ہوگا نا جی کتنی سستا سودا ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی اور کھانا کھلاتے وقت آ, گھر کے جو افراد ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں یا کسی شادی میں دعوت میں آپ مدوروں میں لیجئے نا آپ لیجئے ارے آپ لے لیں نا کتنی خوشی ہوتی ہے تو مفت میں اس کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے آپ کسی کمرے میں داخل ہو رہے ہیں چند افراد ہیں تو آپ آگے بڑھ کر دروازہ کھول لیں تشریف لائیے تو شیب لائیے اور بتائیں اس میں کیا خرچہ ہے مسلمان کو دیکھ کر آپ مسکرائیں اس میں کیا خرچہ ہے آپ کسی کے آنے پر آپ ذرا سرک جائیں کیا خرچہ ہوگا بھائی مفت میں مسلمان کے دل میں خوشی داخل ہوگی مسلمان کو خوش کرنا ہے کوئی اپنے بچے کو لے کر آیا ہے اس بچے کو پیار کریں سر پر ہاتھ پھیریں کوئی چاکلیٹ دے دیں کوئی ٹافی دے دیں کوئی گفٹ دے دیں لو جی بچہ بھی خوش ہوگا اس کا ابا بھی خوش ہوگا کسی نے کہا کہ یار ہمارے لیے دعا کرنا تو ہاتھ و ہاتھ ہم ہاتھ اٹھا دیں دعا شروع کر دیں خوش ہوگا نا کیا خرچہ ہے مفت میں کوئی ضرورت مند ہے اللہ نے توفیق دی اس کی مدد کریں حاجت مند ہے اللہ نے مال دیا اس کو قرض دے دینا بھائی خوش ہوگا کسی کو کوئی پسندیدہ چیز کھلا دیں اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی کوئی خاص موقع ہے اس پر کوئی اس کو گفٹ دے دیں کوئی توفہ دے دیں کوئی محبت بھری بات ہی کہہ دیں مبارک بات دے دیں اللہ نے اس کو خوشی دیا مبارک بات دیں خوش ہو جائے گا کوئی مظلوم ہے اس پر ظلم ہو رہا ہے آپ مدد کریں انشاءاللہ اللہ یہ خوشی والا فرشتہ آپ کی قبر میں پہنچ کر وحشت کو دور کرے گا قبر کے سوالات کے جوابات میں آپ کو ثابت قدمی دے گا قیامت میں رب کی بارگاہ میں سفارشی بنے گا جنت کا ٹھکانا دکھائے گا دوران سفر آپ کے ساتھ ہے کوئی تو آپ جگہ کم ہے اس کو آفر کریں کہ آپ بیٹھ جائیں کھڑا ہو جاتا ہوں بھائی ٹرین میں بس میں دیکھیں کتنا خوش ہوگا کاش رہیں بھلائی کی راہوں میں گام زن ہر دم کرے نہ رخ میرے پاؤں گناہ کا یا رب تو مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ ایسا عمل ہے رب نے چاہا تو یہ عمل ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا میرے آقاد دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ اعمال یہ ہیں کہ تو کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر دے یا اس کی پریشانی دور کر دے یا اس کی بھوک مٹا دے یا اس کا قرض ادا کر دے حضرت سیدنا سفیان بن رین رحمت اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت سیدنا محمد بن سکا رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا اے ابو عبداللہ آپ <نتحدث> کے نزدیک کون سا عمل پسندیدہ ہے فرمایا مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا پوچھا پھر کون سا عمل ہے جس سے لذت حاصل کی جائے فرمائے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اچھا برتاؤ کرنا سبحان اللہ میرے آکا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل عمل مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے خاص کی ستر پوشی کرے یعنی اس کو لباس دے یا شکم سیر کرے یعنی اس کو کھانا کھلائے یا اس کی حاجت پوری کرنے کے ذریعے ہو تو مسلمانوں سے لڑے نہیں اڑے نہیں ان کو جائل نہ کہیں ان پڑھ نہ کہیں گھور کر نہ دیکھیں بلکہ محبت سے دیکھیں مسکرا کر دیکھیں ان کی حاجتیں پوری کریں ان کے دل میں خوشی داخل کریں اللہ آپ کو دنیا آخرت میں خوش کرے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کو خوش کیا اس نے اللہ پاک کو راضی کیا سبحان اللہ اللہ حضرت کا شیر یاد آ رہا ہے سبحان اللہ وہ تو ہم مخلص کیا مول چکائیں اپنا حالت ہی خالی ہے کتنا مسلمان کو خوش کر دیں تو اللہ راضی ہو جاتا ہے بندے سے سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا شعب الایمان حدیث نمبر 7653, 7653 جو میرے کسی امتی کی حاجت پوری کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے اس امتی کو خوش کرے تو اس نے مجھے خوش کیا سبحان اللہ اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ پاک کو خوش کیا اور جس نے اللہ پاک کو خوش کیا اللہ پاک اسے جنت میں داخل کرے گا تو جو امور جائز ہوں اس میں کسی مسلمان کو خوش کریں مسلمان کی حاجت جو جائز ہو وہ پوری کریں تو اس سے اللہ کے حبیب خوش ہوتے ہیں اور جس سے اللہ کے حبیب خوش ہوں گے اس سے اللہ تعالی بھی راضی ہو جائے گا خدا کی رضا چاہتے دو عالم خدا چاہتا ریس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجموعد حدیث کی کتاب کا نام ہے حدیث نمبر تیرہ ہزار سات سو گیارہ ون سیون ڈبل ون جس نے اپنے مسلمان بھائی کی جائز فریاد سلطان تک پہنچائی یا اس کے دل میں خوشی داخل کی اللہ پاک اسے جنت میں بلند مقام عطا فرمائے گا مراکا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرائض کی ادائیگی کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا اس حیدیش کے تحت مفتی احمد یار خان اعمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مسلمان بھائی سے خوش ہو کر ملنا اس کے دل کی خوشی کا باعث تو اس کی طرف آگے بڑھ کے ملیں سلام میں پہل کریں مسکراتے چہرے کے ساتھ آجزی کے ساتھ انکساری کی ساری کے ساتھ دونوں ہاتھ بڑھا کر وہ کتنا خوش ہوگا اور مفتی صاحب فرما ہیں کہ مومن کو خوش کرنا بھی عبادت ہے وہ تو آسان نے کی ہے بھائی مسکرانے میں کیا مسئلہ ہے بھائی کسی مسلمان سے سلام پہل کرنے میں کون سا خرچہ آئے گا کون سی تکلیف ہے آسان ہے اللہ اکبر اور یہ عمل کتنا پیارا ہے کہ مسلمان کے دل کو خوش کریں گے تو اللہ تبارہ کا تعالی اس خوشی سے فرشتہ پیدا فرمائے گا اور وہ فرشتہ قبر میں آ کر جس نے مسلمان کو خوش کیا تھا اس کی قبر سے وحشت کو دور کرے گا قبر کے ممتقین فرشتے بنکر و نکیر جب سوالات کریں گے یہ اس کو ثابت قدم رکھے گا اور قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں اس کا سفارشی بنے گا شفاعت ہی بنے گا شفاعت کرے گا اور جنت میں اس کو اس کا ٹھکانہ دکھائے گا یا اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فروا جس میں تیری رضا ہے آمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم